صلی علی رسولِهِ الكریم اما عباد فعوذ باللہ سمیل عظیم من السیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الحیات الدنیا لائب ولہم وزینة وتفاخر بينکم وتکافر في الاموال والاولاد اموال والاولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین گزشتہ جو یہاں درست قرآن ہوا تھا میرا اس میں سورہ وقتین کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ انسان عالم امر میں روح کی شکل میں موجود تھا لیکن اس کے اندر جو عروج کی صلاحیت تھی وہ صرف روح رہتے ہوئے پوری نہیں ہو سکتی تھی لہذا اس عروج کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اسے دنیا میں ایک مٹی کا گھر بنا کر دیا اس کے علائق اور رشتے ناتے پیدا کیے جن سے تعلقات کو یہ قربان کرتا ہے سکریفائی کرتا ہے اس محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے اور نتیجہ تن عروج حاصل کرتا ہے یہ بات ہوئی تھی ظاہر ہے جب انسان روح کی شکل میں ہوتا ہے تو نہ اس کی کوئی ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے نہ کوئی بھائی ہوتا ہے نہ باپ ہوتا ہے نہ کوئی دولت ہوتی ہے لہذا اس کے لیے ایک مادی وجود دیا گیا چونکہ یہ چیزیں بھی مادی ہیں لہٰذا قدرتی طور پر انسان کا یہ مادی نفس جو ہے یہ جسم جو ہے یہ ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے پھر یہ کہ چونکہ روح عالم امر سے تعلق رکھتی تھی بدن عالم خلق سے تعلق رکھتا تھا یہ مادی چیز تھی اور پستی سے بنایا گیا تھا لہذا ان دونوں کا آپس میں گزارا بہت مشکل تھا کوئی چیز آپس میں ان کی ملتی نہیں تھی وہ آلمی امر ہے یہ عالم خلق ہے. لہذا اللہ تعالی نے اس بدن کی محبت پیدا کر دی روح کے اندر اس کو اس بدن کی محبت میں گرفتار کر دیا تاکہ یہ ہوم سکھ بیماری نہ لگ جائے اس کو روح کو غیر آپ نے آپ کو ایزی فیل کرے اس بدن کے رہتے لیکن ہوا یہ کہ روح ایسی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی کہ اسی کے گرد گھومنا شروع ہو گئی اور اسی کے تقاضے پورے کرنے میں لگے اور اپنا اصل مقصد بھول گئی کہ مجھے ان علاقوں کو اور ان محبتوں کو قربان کرنا ہے اور نتیجہ تن روج حاصل کرنا ہے جیسے کہا گیا مثال دی اللہ نے کماسل جیسے حاجب القفارہ نبات ہوں کسان کے پاس ایک دو بوری گندم ہوتی وہ گندم اس کو اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو بیجو ٹھیک ہے نا جی اس کو بیج کر دو بوری بیجو گے دس بوری تمہیں حاصل ہوگی دو پھر تم اپنے بیج کے لیے رکھ لو چار بوری کھا لو اور دو بوری کو بیچ دو یا چار بوری کو بیچ دو تم لیکن مقصد یہ تھا کہ بارہ اس سے تم اس کی ریپروڈکشن کرو اور اس سے زیادہ کرو تم اگر وہ کسان وہی دانے بیٹھ کر کھا لے کتنا اثر کھائے گا اگر تو وہ پروسیس چل پڑا تو بوتا رہے گا اور کھاتا رہے گا اور بیچتا بھی رہے گا لیکن اگر اس نے اس بیج کو ہی کھا لیا تو سرکار اس وزن نے اس بیج کو ہی کھا لیا ہوا یہ تھا کہ یہ ترقی حاصل کرتا عروج حاصل کرتا ان محبتوں کو قربان کرتا وہ ان محبتوں پر قربان ہو گیا اب اس کا رونا ہمارے یہاں وہ جو سوفی شو رہا ہے وہ بھی روتے گئے یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارا فوکس بہت چھوٹا ہے لہذا ہم وہ عشق کو اور محبت کے گرد گھومتے رہے وہ جو سونی میں ہی والے وہ کیا کس جی نے فلم بنا دی اس پہ وہ ایک شہزادہ آیا تھا کمہار بن کر رہ گیا ہم کمہار نہیں بن گئے مکان بنا رہے ہیں یہ گاڑیاں یہ پلازا یہ سارا کوئی کام ہے مٹی کا جو کھلونا تم بناتے ہو یہ کمہاری پن ہے کیا ہے شہزادہ آیا تھا اس کی محبت میں کمہار بن کے رہ گیا اور آخر و سونی بھی کچے گھڑے کی نظر ہوگی اس کا محبوب اصل میں کچے گھڑے کا سوار ہے تم اس کی کتنی بھی خدمت کرو گے ایک دن تیری نگاہوں کے سامنے تیرے دیکھتے اٹھا کر لے جائیں گے یہ بدن کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں کب گال جائے گا رو کتنا بھی سے پیار کر لے ایک دن جدائی ہے وزن ناننا اور فراق تم وہ کام کرو کہ کبھی تمہارے اس کے درمیان جدائی نہ ہو اور ابدرآباد کی جو زندگی ہے اس میں تم اکٹھے رہو اور آرام سے رہو ٹھیک ہے نہیں اسی طرح ایران جاوا کیا ہوا جی یہی ہے انہوں نے جنہوں نے بھی یہ قصہ لکھا ہے کسے کے آخر میں جا کر انہوں نے ایک اپنی ڈائریکٹری دی ہے اور اس میں ڈکشنری دی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی فلاں سے مراد یہ ہے اور فلاں سے مراد یہ ہے اور جو ہے وہ رانجا جو ہے وہ بدن ہے اور روح جو ہے وہ ہیر ہے اور فلاں فلان ہے اور وہ فلاں جو ہے وہ شیطان ہے سفیہ نے بھی یہی کہانی بیان کی مجدد السانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ واتین کی شکل میں کہ وہ روج کی صلاحیت تھی لیکن شرط یہ تھی کہ سے نیچے جانا پڑے گا نیچے جائے گا رشتے ناتے پیدا ہوں گے ان کو قربان کرے گا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی سے عروج حاصل ہوگا ایک مقام حاصل ہوگا اللہ کے پاس لہٰذا یہ رشتے ناتے اس لیے تمہارے یہاں بنائے گئے تھے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے تم ان کی خاطر اللہ کو چھوڑ دو بلکہ اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ان کو اللہ کی خاطر اور اس طرح بھی نہیں چھوڑو کہ ان کے حقوق پورے نہ کرو بلکہ یہ کہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو وائن سے سے کا آلے کا حق وائن الور کا حق تمام حقوق ان کا خیال اسی طرح رجا صاحب منجیاں چلاتے رہے اور ڈولی کون لے گئے کھیڑا اس نے کہا اسرائیل کھیڑا ہے اپنی جو ڈکشنری دیا بارشاہ اس نے کہا کہ کھیڑا کون ہے وہ اسرائیل ہے روس اس کی خدمت کرتا رہتا اور ڈولی اٹھا کے کندھے پر لے جاتے ہیں اسرائیل آتا اٹھا کے لے جاتے چلو بھائی اور جناب وہ آپ کے سامنے مٹی میں ملا دیتے مٹی کا کھلونا اعلامو جان لو اچھی طرح جان ان نمبر حیات دنیا کی زندگی کا اگر کوئی اور مقصد نہ ہو تو یہ کھیل تماشا ہے بن کھیل لا لاہ وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کرتے ہمیشہ لو لائب, لائب سے شروع ہوتا ہے بچہ کھیلتا ہے تین سال کا بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے ماچس کی وہ ڈبیا ہے وہ جوڑ کے اس نے تو ایک ریل گاڑی بنائی ہوئی ہے چلا رہا ہے یہ لائب ہے کھیل لاو کب بنے گا اس لیے کہ بچے کی کوئی ذمہ داری نماز اس پر فرض کوئی لے کے جا کے نماز پڑھے گا روزہ اس پر فرض ہے کے روزہ رکھے گا زکوت ابھی اس نے نہیں دینی ہے لہذا ابھی وہ صرف لائب ہے لیکن یہی کھیل جب آگے بڑھتا ہے اور اس پر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں سے بھول کے ان سے غافل ہو کر جب اس کھیل میں لگتا ہے پھر یہ لابھ ہو جاتا ہے تین سال کا چار سال کا بچہ جب گلی ڈنڈا کھیلتا ہے تو یہ لائب ہے اور جب بڑا ہو کے کرکٹ کھیلتا ہے اور نماز بھی اسی میں جاتی ہے روزہ بھی اسی میں جاتا ہے یہ لا ہو جاتا ہے یہ کھیل تماشا چھوٹا ہوتا ہے تو ماچس کی وہ جو ڈبیا ہے اس کی گاڑی بناتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اب کو کہتا ہے ریموٹ کنٹرول لے لو اس سے بڑا ہوتا ہے جب اپنے پاس چار پیسے ہوتے تو کار لے لیتا ہے پھر وہ کار اور بڑی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے پہلے پاؤں رکھ کے گیلے گارے کے اندر گیلی مٹی کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو گھر بناتا ہے پھر جب چار پیسے آ جاتے انٹو کا بناتا ہے پھر چار پیسے آ جاتے پھر اس پر سنگے مرم لگوا لیتا ہے یہ کیا بچپنا نہیں نہ گیا جو جو اس کا قد بڑا ہو رہا ہے مکان بڑا ہو رہا ہے گاڑی بڑی ہو رہی ہے یہ کھلونے وہ جو کسی نے بولا کہ یہ دیکھا ہے کہ تفلی کی بیماری نہیں جاتی بڑھاپے تک کھلونوں کی خریداری نہیں جاتی ہے یہ سارے کھلونے احلام حیات دنیا الدنیا بن و لاہ و زینہ اب جب تازہ تازہ آدمی جوانی چڑھتا ہے تو یہ دور زینت کا ہوتا ہے اس میں انسان کو جسے ہمارے پنجاب میں کہتا ہے کسی لتھی چڑھی کی نہیں ہوتی کہ باپ کہاں سے کماتا ہے کتنی مشقت کرتا ہے ماں کیسے پیسہ پیسہ جوڑتی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ جوڑا لینا ہی لینا ہے یہ سوٹ لینا اور گھڑی لینی ہے تو یہی لینی ہے شوق دہ مول نہیں جی ہاؤ ڈو آئی جوتی اچھی گڑی اچھی پیسے اچھے گھر اچھا ایک دور یہ ہوتا ہے ہم سب پر یہ گزرا ہے ٹھیک ہے جی ہم سب نے اپنے ماں باپ سے ان کی اشتار سے بھر کر تقاضے کیے ہیں اور جب ہم اس دور سے گزرے اگلے دور میں پہنچے وہ تکاسر کرنے اور جوڑنے والے میں اور ہمارا بیٹا خراب اور اس نے کہا کہ شوق دام نہیں مجھے یہ چیز چاہیے تو ہم نے اسے سمجھانا شروع کر دی جب کہ جب ہمارا وہ بات تھا تو ہم سمجھے نہیں اس وقت باپ کی گرامر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنے پیسوں سے آخر اس کا کوئی مال بن جائے گا اگر مجھے ایک سوٹ لے دے یہ ادوار ہے ایک دور ہے زینا نہ ہم سب پر وہ گزرا ہے کریز نہ ٹوٹے جناب بان ٹھن کے نکلنا ہے پھر وفاقرم بے نا کم اب دیکھیے یہ زندگی کے جو مرحلے ہیں یہ کوئی آسمان کے اوپر کی بات نہیں ہو رہی یہ ہم پر گزرتا ہے سب کچھ یہ ہمارے اپنے اندر کی چیز ہے اسے ذرا ساتھ ساتھ رکھیے آگے جا کے پھر اس کا جواب دیا جائے گا وفاق روم آپس میں تمہاری مفاخرت اس کے مکان سے میرا مکان اچھا ہونا چاہیے اس کی گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے اس کے بیٹوں کے جوتے سے میرے بیٹے کو جوتے اچھے ہونے چاہیے یہ ہم دبئی میں اس بیماری کے مارے ہوئے بیٹھے ہوئے پاکستان میں لوگ بھوکے نہیں مرتے پاکستان میں پورے گاؤں میں مزدور کوئی نہیں ملتا اسی روپئے مزدور کو ملتے دو وقت کی روٹی ملتی نو بجے کام شروع کرتے چار بجے وہ اپنی ترانگنی دھو دیتے مزدور نہیں ملتا رات کو جا کے بک کرنا پڑتا ہے. کے بھائی صاحب صبح آپ نے ہمارے یہاں آنا مستری کو نہیں ملتا لیکن وہاں مزدوری کریں کپڑے بھی مہلے ہوں گے گارا بھی لگا ہوا تو وہ تو وہ نہیں ہوتا ہم یہاں دو سال محنت کرتے ہیں دو مہینے کی چھٹی جاتے ہیں بوسکی کا سوٹ استری کیا ہوا پہن کے گھومتے تو ذرا دو مہینے ہماری انار کو پانی ملتا ہے کہ لوگ ذرا دیکھتے ہمیں بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ذرا دو مہینے میں ہمارا رجا راضی ہو جاتے ہیں تو فاق ہم اس بیماری نے مار دیے واش اور ان فلم وال والا اور مال اور اولاد کی کثرت یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے جس میں آدمی کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے. اچھا ادھر ہوتا یہ ہے کہ عمر تھوڑی رہ گئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا آخری اسٹیج شروع ہو جاتا ہے بال سفید ہو جاتے اس کے مطلب فصل پک گئی ہے تو ہوس کم ہو جائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کم ہو گئی ہے ہبس بڑھ گئی ہے اب جوڑنے کا خیال آیا اب وہ جو پرانے سوٹ دیکھتے ہیں نا قیمتی تو حسرت آتی ہے میرا دماغ صاحب تھا میں نے اتنی قیمتی خرید لیے تھے سوال کے رکھتا ہے یہ میرا بیٹا جوان ہوگا اس کو پورے آئیں گے چلو وہ پہن لے گا ضائع نہ ہو جائیں اب جوڑنے کی باری واسر فلم والے گئے سن آج اب الکفارانہ بات ہو جیسے بارش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں رویدگی آتی ہے سبزہ پیدا ہوتا ہے آج اب الکفار وہ جو دبانے والا ہے کسان اسے وہ بڑی اچھی لگتی ہے سما پھر وہ پک جاتی نہیں ہوتا نا بچہ جا پیدا ہوتا کتنا اچھا لگتا ہے پھر اس بچے کی ذمہ داریاں آ جاتی ہمارے اوپر پتا رہس پھر تو اس فصل کو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی ہو گئی اسفر اب یہ قدرتی رنگ ہے یہ پہلے داری میں آتا ہے جیسے داڑھی گرے ہو گئی ہے ٹوائلائٹ زون ہوتا ہے بڑھاپے اور جوانی کا وہ جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے بڑھاپا شروع ہو رہا ہوتا ہے جیسے رات ختم ہو رہی ہوتی ہے دن شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ٹوائلائٹ زون آتا ہے جسے سہری کا وقت کہتے ہیں آپ صبح کازب گندم جب پکتی ہے تو وہی وہ رنگ ہوتا ہے اس چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے دھان کی فصل پکتی ہے اس کا وہی رنگ ہوتا ہے کھجور پکتی ہے وہ رنگ لے کر پکتی جسے جس اللہ نے فرمایا الارض زخر زمین اپنا زیور پہن لیتی دور سے دیکھو تو جیسے رنگ ایسے یقون خطام آپ پھر وہ گا لی جاتی یعنی جب فصل پک جاتی ہے تو کسان کی مرضی پر ہوتا ہے کہ آج وہ ہاتھ لگائے اس کو یا کل لگائے وہ اپنا پروگرام طے کر لیتا ہے فلاں شادی بنی ہے فلان ماتمداری داری پہ جانا سارا کام کر کے پھر فصل کو ہاتھ لگانا اگر وہ کھڑی ابھی رہ گئی ہے تو کسان کے پروگرام کی وجہ سے رہ گئی ہے ورنہ اس نے کوالیفائی کر لیا کہ مجھے ہاتھ لگا لو جی بسم اللہ کرو کاٹو جس کی داری سفید ہو گئی ہے اس نے کوالیفائی کر دیا یہ لاسٹ سٹیج ہے لاسٹ سٹیج ہے اس کے بعد کوئی سٹیج نہیں ہے بچے کو یہ ہوتا ہے میں جوان ہوں گا جوان یہ سمجھتا ہے کہ موت ابھی بہت دور ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا میرا دادا ایک سو دس سال کا ہوا تھا بہت زیادہ اگر ڈی ویلو ہوئی کرنسی تو اسی سال کا تو گا ہی نا میں لیکن جس کی داری سفید ہو گئی ہے اب وہ کس انتظار میں ہے لیکن بعد وہ بھی یاد وہ ہفتے کے ہفتے جوان ہو جاتا ہے ہم بھی ہمارا بھی تو حال یہی ہے نا کہ جہاں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے ہم وہاں منہ سے نہیں داخل ہوتے گاڑی تھوڑا سا آگے کر کے ریورس داخل ہو جاتا قانون بھی پورے کا پورا رہے جناب اور ہمارا کام بھی ہو جائے تو یہ ریورس گیئر لگا کے نو انٹری والے زون میں داخل ہونے والی بات ہے جوان تو نہیں ہو سکتے فصل پک گئی ہے جس نے کاٹنی ہے اس کو پتہ ہے پک گئی کون پھر وہ کاٹ لی جاتی ہے گا لی جاتی ہے ادھر سے جناب علی وہ گندم کا بورا آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھس جو ہے اس کا ترنگ آ رہا ہوتا ہے ادھر سے ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے یہ بھی کٹ گئی یا وہ بھی کٹ گئی یہاں تک تو پروسیس ہو گیا پورا لیکن کاش کے ہم بھس ہوتے کاش ہمیں کسی نے کھا لیا ہوتا اور اس کو بھی کسی نے دبا کر کے کھا لیا ہوتا یہ اب بکر سے دیگر دلت اللہ کاش بات یہی ختم ہو جاتی یا نہیں تھا کانچ دل کار دیا اے کاش موت نے قصہ چکا دیا ہوتا یہ پھر کڑا نہ ہونا ہوتا حساب کتاب نہ دینا پڑتا سما یا کن اتنا وہ فی الحال دینا تیزاب ان شدیدا اور رضوان فصل کا پروسیس پورا ہو گیا تیرا بھی باقی رہتا ہے تو نے تھی پھر اٹھنا ہے اور پھر تجھے یا تو اذابل شدید یا مقفرت من اللہ رضوان ان دو میں سے کوئی ایک تیرا انجام ہے اس کے بعد حکم دیا صاحب کو من رب تم کس چکر میں پڑ گئے تمہیں تو عروج حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ زندگی آپ دیکھے جب کسی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار ایک وہ آم ہو تو کہتے ذرا آم کاٹ کے ذرا چکھانا مجھے ٹھیک ہے نا اچھا جی آپ نے کاٹ کے کیوں چکھا اس لیے کہ اگر میٹھا ہوا تو میں لوں گا کہیں بھی جاتے سالن بھی آپ کہتے جی وہ دل تو نہیں ہے ذرا سالن چکھاؤ اگر پسند آ گیا تو کھانا کھا لیں گے یہ زندگی تو آپ کو چکھنے کو دی گئی تھی سرکار یہ چکھو پسند آئی ہے تو اس کی قیمت دو اور خرید لو جو چکھنے کے لیے دی تھی ہم نے اسی کو اصل بنا لی پسند اتنی آ ہے کہ سب کچھ بھول ہی گئے لیکن آخر سیمپل سیمپل ہی ہوتا ہے وہ کتنی دیر گزارا کرتا ہے اگر تمہیں پسند آئی ہے بچے تمہیں پسند ہیں تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھو نا कुण انفوسا کم آزی کم نارن انہیں بھی بچاؤ آگ سے یہ کیا تم جنت میں بھی چلے گئے بچے جہنم میں چلے گئے تو تمہاری جنت کوئی جنت رہے گی آدمی جنت میں ہو ماں باپ جہنم میں ہو جنت جنت رہ جائے گی اس اگر کوئی آدمی اے سی میں سویا ہوا اس کا بیٹا پکڑ کے لے گئے اور اس کو یہ ہے کہ جی وہاں پہ اے سی نہیں ہوگا لاکپ میں بند ہوگا تو آدمی کو جنابہ نہیں وہ اے سی میں نیند نہیں آتی کروٹے بدلتا رہتا اسے وہاں گرمی لگ رہی ہوتی ہے میرا بیٹا گرمی میں لہذا حکم یہ دیا گیا ہے ہم سے مقصود یہ ہے مطلوب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک اور زندگی ہوگی جو اصل زندگی ہوگی حیوان <الْحَيَوَان> اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ تو اس کا سیمپل ہے جسے تم اصل سمجھ بیس ہو تم نے اسے اصل سمجھ لیا یہ اصل نہیں اگر تم اسے زندگی سمجھتے ہو تو یہ تو زندگی کی توہین ہے یہ زندگی نہیں ہے اصل زندگی جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نا نا آپ جاویداں پہ ہم ہر دم جوا ہے زندگی وہ زندگی سیمپل ہمیشہ مفت ملتا ہے بین الاقوامی یہ ایک ریت ہے ڈاکٹروں کو دوائیوں والے وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سیمپلز دے جاتے ہیں اور لکھا ہوا جاتا ہے ناٹ فار سیل ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر یا فزیشن سیمپل اوپر مور لگی ہوئی ہوتی ہے یہ سیل کے لیے نہیں بیکری والوں کو جو پہلی پروڈکشن آتی ہے وہ جناب مفت دے کر جاتے ہیں سرکار یہ دو چار دن ہفتہ وہ مفت دیتے ہیں اگر چل, چلتا ہے تو پھر ہمیں آرڈر دیں آپ ایک اسیسمنٹ کر لیں اس کی ایوریج لے لیں کہ یہ ہمارا مال اتنا چلتا ہے پھر اس ایوریج سے آپ ہمیں آرڈر دیں سدا نہیں لگا رہتا سیمپل سیمپل ٹیمپریری ہوتا ہے دو چار دن آپ کے وہ اخبار بھی چلتا ہے جناب تو آ کے آپ کے دروازے کے سامنے مفت میں پھینکے جاتے ایک مہینہ پھینکیں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر پیسے دو اب آپ کو عادت پڑ گئی ہے مفت کی تو کب تک وہ مفت میں دیں گے سزا تو نہیں نا دیتے سیمپل مفت میں ہوتا ہے یہ زندگی چونکہ سیمپل ہے تمہیں مل گئی ہے مفت لیکن یہ اس لیے نہیں بھی کہ کھا کے ڈکار مار جاؤ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ پسند آئیے تو اب قیمت دے کے آخرت والی خریدو اور ہم میں سے اکثریت سیمپل کھا کے خاموشوں کے بیٹھ گئی اس زندگی کی قیمت دینے کے لیے اصل زندگی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہم اور آخرت میں ان کو جو زندگی ملے گی لا یم تو فی وہ دعائیں کریں گے کہ وہ زندگی ختم ہو جائے یہاں مالک ال ربک اے مانک اپنے رب سے کہ ہماری جان لے لے کالہ ان کو سن نہیں اب تم نے ہمیشہ یہاں رہنا اور اس دن اسبر موت کو پکارے گا وہ لاتا جڑو لو میں سبورن واحدن وہ جڑو سبورن آج تم ایک موت کافی نہیں ہوگی بہت ساری موتیں پکارو اس لیے کہ یا تیل موت من کل مکان بھی میت ہر عذاب جان لینے والا ہوگا لیکن جان نکلے گی نہیں ہر عذاب مارنے والا ہوگا مگر وہ مرے گا نہیں وہ ماہ ہوا بھی میت وہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے وہ زندگی لینے کی تو دعائیں کریں گے. سفار سے کریں گے زندگی جو ہے اصل زندگی انہی کو ملے گی جنہوں نے پیمنٹ کی ہوگی جنہوں نے کچھ دیا ہوگا سیمپل چیک کر آڈر دیا ہو ان اللہ اشترام المن فی سبیل اللہ یو فی ففی صبیل فرخت الون بخت قتل کرتے بھی قتل ہوتے بھی وادن الحق الفت اور قرآن یاد اللہ تم جیم تو خیر اللہ یہ جان اور مال آپ دیکھیں جب بھی کسی کا امتحان ہوتا ہے تو کچھ دے کر ہوتا ہے اگر یہ آپ کو نہ دیے جاتے اور تقاضا کیا جاتا تو یہ تو زیادتی تھی کہ جی ہمارے پاس ہی کچھ نہیں اور آپ جو ہے وہ انسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ چیز دیں ہمیں تمہیں دیا ہے صلاحیتیں دیے صلاحیتوں میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کو خرچ تو انہوں نے ہونا ہے تم خیر میں خرچ نہیں کرو گے شر میں خرچ ہو جائے اور تم شر میں بھی خرچ نہیں کرو گے صرف اسے بچا کے رکھ لو گے تو بھی ضائع ہو جائے گی آپ دیکھیں اگر کسان بجائی کے موسم میں وہ بیج لے جا کے بیجے گا نہیں تو وہ بوریوں کے اندر اگائے گا آپ لے کے رکھتے نا تھوم آپ نے رکھ لیا آپ دیکھتے جب تھوم بیجنے کا موسم آتا ہے تو آپ کی ٹوکری میں پڑا بہت تھوم نکل آتا ہے اور ادرک اگاتی ہے آم آم ابھی کسی نے کھایا نہیں اس کی گٹلی اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے بیجوں میں نہیں تو بھی ضائع ہو تباہ یا اومان جس آدمی کے دو دن برابر کے گزر گئے ہوا مغبون تو وہ خسارے میں ہے اس کا نقصان ہو گیا ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا آج کا دن پچھلے دن سے زیادہ منافع میں ہو اور اگلا دن آج سے زیادہ منافع میں ہو کس لحاظ سے آخرت کے لحاظ بزنس اسی کا نام ہے نا جسے کہتے جی دن دگنی چار چوگنی ترقی ہو رات چگنی ترقی ہو تو یہ دیا اس لیے گیا تھا یہ تجارت حالات المارا تجارہ میں تمہیں تجارت بتاؤ اب جو تاجرانہ زین رکھتے ہیں بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں فوراً خبردار رہا. یا کیا تجارت بتائی جا رہی ہے فورا کان لگاتے اللہ پر ریمان لاؤ اور پھر جان اور مال اس کی راہ میں کھپا دو اس کو دے دو اس کی راہ میں لگا دو دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے وہ تو خیر والوں کا بل تو سرون الحاط دنیا یہ الگ بات ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن باقی رہنے والی آخرت ہے. اور بہتر بھی کامیاب وہی ہے جس نے بچا لیا جس نے کما لیا وہ کامیاب نہیں ہے یہاں ایک آدمی دس ہزار درم بھی تنخواہ لیتا رہا لیکن جب پاکستان جا رہا ہے یہاں سے آؤٹ ہو کے تو چندہ کر کے اسے ٹکٹ بھی دینا پڑا تو کامیاب ہے وہ کوئی آدمی اس کو کامیاب نہیں کہے کامیاب ہوا ہے جس نے باقی رکھ لیا بچا لیا ماں آئندہ کو میاں نفت وہ اللہ باق بڑا آسان فارمولہ ہے جو تمہارے پاس ہے وہ لگ جائے گا خرچ ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہوگا بچے گا وہی وہ باقی ہے وہ اس کو پالتا ہے ہاتھ میں لے کر یہاں تک کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی گٹلی کے برابر دیا ہوا صدقہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے پالتا رہے تو یہ سارے جو علائق ہیں یا تو انہیں قربان کر کے تقرب حاصل کرنا ہے اب قربان کر کے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے بچے بھوکے مار دیں آپ یہ ایک دوسری انتہا ہے لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اپنی ساتھ پشتوں کا جمع کر کے رکھو یہ پہلی انتہا ہے بالکل مفلس چھوڑ دو وہ دوسری انتہا ہے ان سکو خیرنف سیکم کے لیے تم نے کچھ جوڑا ہے تو اپنے لیے بھی تو جوڑو نا کچھ بڑی سیدھی سی چی بات ہے اپنے لیے جو جوڑنا وہ یہاں نہیں جڑے گا جو بھی تو اپنے نام پر جوڑ کے جائے گا چاہے بینک اکاؤنٹ ہے چاہے وہ کوئی منکولہ جائیداد ہے غیر منقولہ جائیداد ہے ادھر تیری آنکھیں بند ہوں گی ادھر وارث کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے پر مقدمے شروع ہو جائیں گے یہ مجھے زمین ملنی چاہیے مکان مجھے ملنا چاہیے یہ سائڈ وہ تیرا نہیں ہے جو تیرے نام دنیا میں رکھا ہوا چاہے تیرے اکاؤنٹ میں ہے چاہے تیرے نام پر رجسٹری ہے وہ تیرا نہیں تیرا وہ ہے جو تھی نے آگے بھیج دیا ہے وہ ماں تھا جو تھا نے جو صدقہ کر دیا اور بچا لیا ما اکل تھا جو سنئی نے کھا لیا اس کی تعریف کر دی بڑا اچھا تھا جی وہ لاب تھا نہیں تھا تو نے پہن لیا اور اس کو پرانا پٹا پرانا کے پھاڑ دیا تو سب دکھ تھا وہ اب کئی اس کو صدقہ کر دیا اور بچا لیا اولاد کا اولاد کے نام پر جمع کرو اولاد کے لیے جمع کرو وہ تو دنیا میں تمہیں جمع کرنا ہے ان کا خرچہ لیکن جو تجھے ضرورت ہے دادا پر مائیں انفیک خیرند انفو سے مار خرچ کرو اپنے لیے تیرا وہی ہے جو آگے چلا جائے گا وہ تیرا ہے وہ پری پیمنٹ ہے وہ پی ٹی ای تیرے کام وہی آئے گا تجھے قبر میں ٹھنڈک چاہیے اے سی کا سیکشن چاہیے ایک کھرکی کھولنی ہے اگلے کہیں گے سرکار نکالو کریڈٹ کارڈ کہاں ہے اب اس میں کوئی نمازیں ہوں گی کچھ ہوگا اس کے اندر کوئی روزے ہوں گے تو سرکار گرمی میں روزے رکھے ہوں گے تو وہ کارڈ ڈالیں گے فریج سے تو کھڑکی کھول دیں گے لو سرکار موج کرو اور اگر رمضان میں لسی پی ہوگی جناب علی دوپہر کو بارہ بجے تو کان پہ تو تنور والا کھولے گا نا کان پھر وہ ٹھنڈا کہاں سے آئے گی قبر میں اولاد تیرے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ یہ ساتھ لے کے جائے گی ہوں گی تو گواہی دے گی یہ زبان ہوگی تو گواہی دے گی نا تو کلائ دی متو لوم یہ ہوں گے تو یہ سارے ہوں گے گرمی بھی تجھے لگے گی پیاس بھی تجھے لگے اتنی پیاس لگے کہ تم کھولتا پانی پینے پر مجبور ہو جائے تو سرکار وہاں کچھ ہوگا پاس وہاں کی کرنسی ہوگی تو ملے گا نا اب آپ کو پیاس لگی گی آپ نے گلفا کی بوتل لینی ہے دو روپے پاکستانی تین روپے کسی کو پکڑائیں گے وہ آپ کو پانی دے دے نہیں ہاں آپ کے پاس دو دنوں ہوں گے تو آپ دیں گے سرکار وہ سلوٹ بھی مارے گا اور گلپا کی بوتل بھی کے ہاتھ میں پکڑا دے آخرت کی کرنسی ہوگی ڈالر وہاں نہیں چلتے یہاں کی کرنسی اس ڈالر کو اس درم کو اس روپے کو کنورٹ کرنا آخرت کی کرنسی میں جو وہاں چلے گی وہ نور کی شکل میں ہوگی لائٹ کی شکل میں ہوگی یہ جو آپ کو کارڈ ملتا ہے تیس درم آپ دیتے آپ کو فون کارڈ ملتا ہے اس میں کیا ہے انرجی ہوتی ہے آپ کے تیس درم انرجی میں کنورٹ ہوا ہوئے ہوئے وہ آپ فون کے اندر دے دیتے فون اس کی جان کھا لیتا ہے دو منٹ میں آپ کو فارا کر کے کرتا جاؤ سرکار گڑوں گڑو کرتا جاؤ چھٹی ہو گئی بات ہو گئی تمہار. یہی حال ہے آپ کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ پکڑا جائے گے آپ کی نمازیں آپ کے روزے آپ کے صدقے یہ لو جس نے جتنی پیمنٹ کی ہوئی ہوگی اس کا اتنی دیر زیادہ چلے گا 45 جنم والے کا کارڈ زیادہ دیر چلتا ہے 30 والے کا پہلے ختم ہو جاتا ہے جس نے زیادہ نمازیں پڑی ہوں گی تو واپس گے روزے رکھے ہوں گے اس کا کارڈ زیادہ چلے گا کسی کا این پل سرات کے درمیان پہنچ کے ختم ہو جائے سیل مک گئے جی بیٹری میں لائٹ ہی کوئی نہیں اب وہ منافقین ہوں گے وہاں اہل ایمان سے روکوئیں گے یوم یقون تو للہ جینا ہمارا انتظار کرو نق اب اس میں نور کم ہم بھی تمہاری لوہے لوہے چلے چلیں ہوتا ہے نا دیہات میں کسی آدمی کا بیٹری نہیں ہے بارش لگی ہوئی ہے کیچڑ ہے کوئی آدمی ہو, بھائی صاحب ذرا صبر کرنا بھائی کسی کے پاس دیکھنا لالٹین ہے بھائی صاحب صبر کرو میں بھی آ رہا ہوں تمہارے ساتھ جانا ہے بھائی وہاں بھی وہ آز لگائیں گے او oh, بھائی صاحب میرا انتظار کرنا لرج و را کم فلتا مسو کار سرکار پیچھے پلٹ کے جاؤ وہاں سے نور لے کے آؤ یہاں دار سدھار نہیں چلتا اب انہوں نے تو ان سے کہا پیچھے پلٹ کے جاؤ یعنی دنیا میں جاؤ یہ نور آخرت میں نہیں ملتا یہ دنیا سے کما کے لایا جاتا ہے یہ دنیا میں کمایا جاتا ہے اسی لیے تو دنیا میں بھیجا میں نے کہا کہ روح کو کیوں بھیجا یہی نور کمانے یہ دنیا میں کمایا جاتا ہے انہوں نے سمجھا کہ وہاں جہاں کارڈ تقسیم ہوئے تھے وہیں پہ دوسرا کارڈ بدلی ہو جائے گا وہ پلٹے ان کے درمیان اللہ نے دیوار مار فضور اس دیوار کے اندر رحمت ہی رحمت ہے بار آداب ہی آداب بار سے آواز دیں گے ہم تمہارے ساتھ نیتے کالو بلا کیوں نہیں ہمارے ساتھ پڑوسی تھے شیئرنگ میں رہتے تھے ایک ہی گاڑی میں دفتر جاتے تھے بلا ولا کن کم فتن تم کیوں نہیں مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اب فتنے کی تین قسمیں ایک وہ فتنہ جو اللہ ڈالتا ہے ولاقات فت اللہ جی نے من قبل ایک وہ فتنا ہم نے اس سے پہلے کو بھی فتنے میں ڈالا یہ نہیں آزمایا ایک وہ آزمائش جو اللہ ڈالتا ہے ایک وہ آزمائش جو لوگ ڈالتے ہیں جا اللہ فتنا تن سکھا عذاب اللہ ال لوگوں کے ڈالے ہوئے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے ایک وہ تکلیف مشکت وہ مشقت وہ فتنا جو لوگوں نے ڈالا ایک وہ فتنہ جو اللہ نے ڈالا آزمائش اللہ کی طرف سے ایک بندوں کی طرف ایک وہ ہے جس میں آدمی خود جا کے ٹانگ دیتا ہے فتن تو من اب اولاد کے معاملے میں آدمی اپنی ٹانگیں خود ہی جو ہے وہ کرتا ہے رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے فراد کرتا ہے کس لیے یہ سارے کام لوگ نہیں کروا لے وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے یار ایک چکا لگ جائے میرا تو بیٹے کے کاروبار کا بھی کچھ بن جائے اسے مسکت نہ کرنی پڑے ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی یار ہم کہتے ہیں اولاد مصیبت میں نہ پڑے ان کا کچھ کر دیں یہ وہ فتنہ ہے جو آدمی خود اپنی اس ٹانگس میں پھنساتا ہے حالانکہ اس کی اولاد اپنا الگ رزق لے کر آئی ہے رزق کی الگ فائل ہے اس سے زیادہ ایک دن یہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا الگ بات ہے اس کی آنکھیں بند ہوگی اور اس کی اولاد جا کھیل کے اس کو ضائع کرے بچے کا وہی جو رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے ہاں اس کا پیسہ اولاد کو بگاڑنے میں مددگار ہو گا. بیٹا گنڈا گردی کرے گا اس لیے کہ ایزی جی کام ایزی جی گو باپ کا کمایا ہوا اسے قدر نہیں ہوگی عادتیں خراب ہو جائیں گی اپنے مقدر والا بھی کر دے گا آدمی پہلے ادھار لے کے جوا کھیلتا ہے بعد میں پھر بیوی بی بھی جوئے میں لگا دیتا ہے مکان بھی لگا دیتا ہے بیٹیاں لگا دیتا ہے جوئے میں ایک ساپ کی بیوی بی آئی روتے ہوئے ایک دن میں چھٹی گیا ہوا تھا چار ہزار میں بیٹی جوئے میں لگا دی تھی وہ کہہ رہے تھے یا بیٹی دو یا چار ہزار دو تو اس کی بیوی روتی اس نے کل یہ جوا کھیلا ہے اور بیٹی ہار دی ہے اس نے تو مہربانی کریں چار ہزار کی بات ہے یہ وہ فتنہ ہے جس میں تم نے اپنے آپ کو بولا کتنا کم فتح تم فن وہ بس تم اور تم انتظار کرتے رہے کہ جب بوڑھے ہوں گے مرد الموت لگے گا شوگر ہوگی یا کینسر ہوگا تو توبہ کر لیں گے ابھی تو ہٹے کرتے ہیں لوگ آج بھی اس ڈر سے نہیں کرتے گا یار ابھی آج کر لیا تو بعد میں پھر گناہ کرنے تو آج خراب ہی کرنا لادہ آخر میں کریں گے جب آؤٹ ہونے کی باری آئے گی کوئی جوان آدمی آج کرنے چلے تو لوگ روکتے ہیں تمہاری یہ عمر ہے حج کرنے کی ابھی تو تمہیں بہت سی سیاکاریاں کرنی ہیں برے کام کرنے تو یہ آخر میں کرنا جیسے ہوتا ہے نا آدمی جب مکان بنا رہا ہوتا ہے سیمٹ کچرا سا سارا ہوتا تو آدمی انتظار کرتا رہتا یار ایک دفعہ کم مک جائے تو پھر ایک دفعہ سفائی کریں گے, گے اس کو ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی جو کچھ گند ڈالنا ہے ڈالو بعد میں جب گوڑے ہو جاؤ گے منہ میں دانت اور پیٹ میں آنت نہیں رہے گی اس وقت پھر ایک دفعہ ہوں جا مار دینا جا کے اور اپات سے اس طرح واپس آؤ گے جس طرح ماں کے پیٹ سے ہو سکتا ہے وہی شہید ہو جاؤ تم مارتے ہوئے تو سیدھے جنت میں ڈرائیگ فلائی لوگ کرتے نا بس تم, تم انتظار کرتے رہے جب تم پھر تم چھت میں پڑ گئے وہ غرت کو تمہیں تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا دھوکے میں ڈالے رکھ تمنا شیطان کے پاس کیا ہے والا ہوں منی انا میں تمنا پیدا کروں گا ایک موونگ ٹارگیٹ ایک شراب اور بندہ اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اور اسی میںڑا گڑا کے شیطان اس کو مار دیتے ہیں ابھی تم نے یہ بھی کرنا ہے اچھا یہ کرنا ہے ابھی ایک مکان اوپر, اوپر بنا لو پہلے کہتا ہے صرف جی چھت بنانی ہے ایک چھت مل جائے پاکستان چلا جاؤں چھت مانگے آپ فکر ہوا سرکار اس کے اوپر ایک اور بنا لوں نہ مہمانوں کے لیے بھی مہمانوں کے لیے بن گیا تو آپ بیٹا بھی ہو گیا تو میں کہا اچھا بیٹے کے لیے بھی ایک بنا دیتے ہیں یا پھر دو ہو گئے تو کہنے لگا یار ایک تو کافی نہیں ہے دو جھگڑیں گے آج کل آپ کو پتا ہے اولاد کا گزارا کٹھا نہیں ہوتا دوسرے کے لیے میں سوچتا ہوں بنا دو یہ موونگ یہ شراب ہے معلوم کا شراب ان بکیات یہ سب زبان تم جس کے پیچھے لگے ہوئے کبھی تمہاری پیاس بجھے گی نا اس لیے کہ شراب میں کبھی پیاس نہیں بجگی وہاں پانی نہیں وہرچ کو مل امانی تمہیں مارا ہے تمہاری تمناؤں نے ٹھیک ہے اللہ بڑا غفور نہیں میں معاف کر دے گا جنت ہمیں نہیں دے گا تو کس کو دے گا جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے جنت تو حضور نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں دے دی تھی اور فلاح ہو گیا تو اور فلاں ہو گیا منطق کی باتیں وغیرہ کم بلا اور اللہ کے معاملے میں تجھے تمہیں بہت بڑے دھوکہ بعدے دھوکے میں رکھا ہے شیطان کے ہفتے چڑھ کے تم یا تو ہم ہم شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان میں تمنائے ابارتا ہے تم یہاں یہ مت خرچو میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں عقل میں آتا عقل بن کے آتا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں یہ پیسے فلاں جگہ لگا دو تو جناب بولے دگنی ہو جائیں گے اگلے سال یہ تو مولوی کھا جائیں گے یہ پیسے تم فلاں جگہ لگا دو بڑھ جائیں گے یا تو ہوں میم اچھا شیطان یا تو کمر فخر تمہیں غربت کے ڈراوے دیتا رہتا دس درم دینے اتنی لمبی لسٹ آ جائے گی ابھی یہ بھی کرنا ہے ابھی یہ بھی کرنا بچے کی فیس جمع کرانی ہے فلاں بھی کام کرنا فلاں بھی کام کرنا دس روپے ہو گئے ہیں کہ دس ہزار ہو گئے ہیں کیا ساری لسٹ میں ہاں ٹکے کھانے پر دلا تو فون کر دیتے ہیں وہ جی ذرا ٹکا لے جانا وہ تیس دن کے ٹکے آ گئے ہیں وہاں کوئی شیطان پروگرام لے کر نہیں آتا اس لیے کہ اس کا کچھ ملنے والا آپ کو نہیں ہے نا شیتان مداخلت وہاں کرتا جہاں آپ کو فائدہ ہو شیتان ہو جائے تو وہیا امرکم بالفحشہ اور تمہیں وہ رویہ اختیار کرنے کے لئے کہتا ہے جو انتہائی شرمناک رویہ ہے واللہ اللہ یاد کو مغفر فضلہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور فضل کا بھی میں تمہیں دوں لہذا اس کا علاج کیا اللہ کو دے دو جس کے ہاتھ میں برکت باقی تو بے برکتی ہے نا آپ کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لگ جاتا ہے جو چیز اس نے دی خراب کر دی آپ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ جو اس نے آپ کو دیا کتنے خوبصورت دام دیے۔ بیس تیس سال کی عمر میں آپ نے کباڑا نکال دیا برامدہ بنا کے رکھ کتنی مضبوط بند جوڑ بنائے آپ نے اپنی بد پریجیوں سے شوگر کر لی جناب گوڈے درد کر رہے ہیں اس نے ہر چیز بہترین دی اس نے آپ کو آنکھیں دی کس کے پاس آ کے خراب ہوئی ہیں آپ کے پاس آ کے خراب ہوئی اس نے زیرو میٹر دی تھی آپ کو اس نے ہر چیز جو تمہیں دی بہترین دی اور تم نے ہر چیز خراب کر یہ تجربہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے تو یہ تھا کہ جو محفوظ کر سکتا اس کو دو. آپ دیکھیں یہاں بہت سے مزدور میں نے دیکھے کہ وہ تنہا لیتے ہیں اور جو تھوڑا بہت ان کا خرچہ تھا وہ رکھ کے کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں باقی یہاں کسی بھروسے کے آدمی کے پاس جمع کروا دیتے جی میرے یہاں سے لگا لے کے آدمی گیا پندرہ ہزار در درم لے کے گیا اپنے ارباب کے پاس ہی جمع کرواتا رہا وہ اس کا مطلب ہے یہ تھا کہ میرے پاس ہوں گے تو لگ جائیں گے ٹھیک ہے مرضی پہ چلتا ہے نا آدمی دل میں شوق فلاں چیز لینی ہے بازار گئے تو دیکھا جی بڑی خوبصورت گڑی ہے لے لو پیسے پاس ہوں گے تو لے لے گا پیسے اس نے ارباب کے پاس جمع کروا دی لہذا اندر شوق پیدا بھی ہوتا رہے تو اس نے تالا لگایا ہوا ہے یہی حال دنیا اور رقط کا اللہ کے ہاتھ میں دے دو تمہارے پاس ہوگا ضائع ہو جائے گا اور اللہ نے فرمایا فا تم منشین فیس ابیر اللہ تاجدو آئند اللہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں کھپاؤ گے اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے وہ ضائع نہیں کرتا گن گن کے تمہیں دیکھ تو دنیا کی زندگی کے مراحل آپ نے دیکھ لیے وہ ہر ایک پہ گزرتا ہے ہم نے کٹ جانا ہے ہم نے مر جانا ہے یا تو یہ ہو کہ مر گئے یا تو عقیدہ یہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں بابر بیعش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں سکتا جب آپ کا عقیدہ یہ قبر میں جائیں گے پھر ہمیں اس میں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہاں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہوگی مکان بھی چاہیے ہوگا کھانا بھی چاہیے ہوگا پانی بھی چاہیے ہوگا ہمارے سیکسل جو عرض ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی بیوی بھی چاہیے ہوگی ہمیں صرف دنیا میں نہیں وہاں بھی چاہیے ہمیں اولاد کی محبت بھی ہوگی ہمیں اولاد بھی چاہیے ولدان ولوان یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ میرے یہاں موجود ہیں بس تم وہاں پر جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت چٹیل میدان ہے تمہیں جگہ لاکھ ہو جائے گی درخت تم نے خود لگانے یہ ہوتا ہے آدمی جب کوئی پلاٹ لیتا ہے تو چلتے چلتے کہتا ہے جی ساون کا مہینہ چار بوٹے لگا تو دو سال کے بعد آؤں گا تو ذرا بڑے ہوئے, ہوئے ہوں گے تو قیمت جگہ کی بن جاتی ہے درخت لگے ہوئے ہوں تو ویسے بھی اگر مکان بھی بنایا تو آگے باغ لگا ہوا ہو تمہیں چٹل جگہ ملے گی درخت تم نے خود لگانے تو صحابہ نے ارز کیا کہ حضور یہ درخت ہم کس طرح وہاں لگائیں وہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ آفرت کا درخت الحمد للہ کا درخت اللہ و اکبر آفرت کا درخت یہ سارے صدقہ یہ تسبیحات آپ کو یہ نظر آتے کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ لپ سروس لیکن یہ ہیں پتہ آپ کو وہاں چلے گا جب اس کی آپ کو کیا ہے نا آپ کو رستے سے اگر ایک کارڈ مل جاتا ہے تو آپ نیا نظر آتا تو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے کہ جب کسی فون کے پاس سے گزریں گے ڈال کے دیکھوں گا اندر کوئی پیسے تو نہیں ہے بچے جب تک مشین میں ڈالتے نہیں ہو تو میں کنفرم نہیں ہے کہ اندر ہے کہ نہیں کتنی دیر ہو سکتا تین چار دن جیب میں پڑا رہے ٹھیک ہے جی تب لگے گا جب مشین میں دیے جائیں گے یہ نمازیں بھی اور یہ روزے بھی تمہارا نامہ اعمال مشین میں لگے گا تو پتہ چلے گا اندر کچھ ہے کہ نہیں یا کاغذ کالے کی ہیں تم اسٹیشنری خراب کروائیے اللہ تعالیٰ کی تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے آخرت کو بھی اپنے جو ہم پروگرام بناتے ہیں جسے اللہ نے ذکر کیا تکاس اور ہموارے والا اولاد آخرت کو اپنے بجٹ میں شامل کر لو آخر میں ہی رکھ لو لیکن رکھو تو صحیح نا کہ وہاں بھی مجھے کچھ ضرورت ہوگی جیسے آدمی یہاں جب نکلتے ہیں پاکستان جاتے ہیں تو سامان پچاس کلو پچپن کلو پورا کر کے اس کے باوجود سو دو سو دن پاس رکھتے ہیں ہو سکتا ہے یا پانچ کلو زیادہ ہی وہ ہار جائیں کہ جی پچاس کلو نہیں چھوڑتے پش پشاور والوں کو چھوڑیں گے اس میں والوں کو نہیں چھوڑتے تو دینے ہی پڑ جائیں تو احتیاط دو سو دن میرے پاس ہو ادھار لے کے چلا جا رہے کسی دوست سے یار دے دینے ایئرپورٹ پہ ضرورت پڑ سکتی ہے کتنا آپ کو فکر ہے کتنے عقل مان ہیں آپ کہ پیش آنے والے حالات کے لیے آپ نے پیش بندی کر لیا کہ ہو سکتا ہے وہ بگڑی جائے کبھی یہ بھی آپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیر صاحب جو مجھے کہہ رہے کہ میں اپنے جبے میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا ہو وہ سکتا ہے وہاں وہ بھی ڈیفالٹر ہی نکل آئے کوئی اپنا بھی کوئی منہ مار کے جاؤں یہاں کوئی کٹھا کر کے لے کے جاؤں کبھی سوچا آپ نے کوئی پیش بندی کی ہے تو اس کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی واپر الحمد للہ رب اللہ